یہ لیکن پیش کرتے ہیں جو آپ یہ طہارت کے لیے پیش کرتے ہیں کہ حضرت آتا جب یعنی بالوں سے تار بناتے تھے یا رسیاں بناتے تھے تو رسی بنانا تاغے بنانا یہ طہارت کی ضرور ہے اس لیے کہ مسلمان کے حال کے ساتھی مناسب ہے جو جو چیز استعمال کرے وہ طاہر اور پاک تو حضرت آتا کے لیے کام عمل میں لانا یہ تو عارت کی دلیل ہے بات سمجھتے ہو یہ امامی بخاری کا مزاج ہے مزاج حنفی کے خلاف ہے مزاج حنفی یہ ہے کہ آزائے انسان تو پاک لیکن آزائے انسان جو ہے یہ مکرم ہے اور جب یہ مکرم ہے تو یہ کرامت انسانی جو ہے اس کا مختصی نہیں ہے کہ تم انسان کے آزاد کو استعمال میں لے آؤ اب آپ سمجھ گئے ہیں بات سمجھتے ہو انسان کے کی آزاد کیا ہے مکرم ہے جب مکرم ہے تو تکریم آزاد یہ عزت کا باعث ہے اور اس کو استعمال میں لانا یہ تبزل ہے تو تبزل سے تزویل لازم ہوتی ہے لہذا لہٰذا اجزاء انسانی آزاد انسانی سے پیدا اٹھانا کرامت انسان کے خلاف ہے ہم کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے مختصر مسئلہ یہ ہے کہ بالوں سے رسی تب بنتی ہے کہ ان کو پانی میں کیا کرو دیکھو تر کرو بغیر تر کے رسی نہیں بنتی ہے تو جن بالوں کو پانی میں تر کیا جائے وہ پانی پاک ہے اس پچھلے کہ یہ بال پاک ہے حبر و شوان بات سمجھ گئے ہو آگے جا وصور القلاب یہ و بال وصور القلاب ہے دیکھو بھائی امام بخاری امیر پر نظر ہیں <تصفح> <تصفح> <تصفح> پہلے بعد امام بخاری نے امام شافی کے قول کر رد کیا ہے اب یہاں امام بخاری امام مالک پہ رد کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ رد امام بخاری کا زو جہاتین ہے اس لیے کہ انہوں نے زو جہاتین جیسے روایت جمع کی ہیں اس لیے امام بخاری کے عبارت کے کنہ اور حقیقت کو معلوم کرنا یہ مشکل ہے جمہور حضرات کہتے ہیں کہ کتا پلیت ہے نجس ہے تو جب کتا پلیت و نجس ہوا تو اس کے لعاب جو ہیں لو جانتے ہو نا اس کے لعاب بھی پلیت ہیں اس لیے کہ لعاب جو ہے یہ متولد من لحم حیوان ہے جس طرح حیوان کی گوشت کا جو حکم ہے تو لعاب آب کا بھی وہی حکم ہے ہمارے نزدیک جو ہے کتا نجس ہے تو اس کا لعاب بھی نجس ہے جب لو آب نجس ہوا تو مایولہ سے قبیل لو آب جو جھوٹا ہے وہ بھی اس کا پلی ہو گیا ہے اس لیے کہ پانی میں جب منہ ڈالتا ہے تو ضروری بات ہے کہ لو آب تو گرتے ہوں گے تو جب لو آب گوشت پلی تھے تو لوگ پلی تھے تو لو جس میں گرے تو بھی پلی تھے تو السور القلب کل بھی ہے یہ جمہور کا مسئلہ ہے امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کتا نجس نہیں ہے یہاں تک کہ ایمان مالک کے بعض موالکا کا قول یہ ہے کہ کتا تم کھا بھی سکتے ہو دوا کر کے کھاؤ بھی یہاں چینی آئے تھے نا میں تو یہاں ایسا اور گوندر کے علاقے میں کتے ختم ہو گئے تھے یہ لوگ کتوں کو پکڑ کر لے جاتے اور ان کو بیچتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم بڈا کتا نہیں کھانے نوجوان کو پلان تو امام مالک رحم اللہ کے نزدیک اتنا نجس نہیں ہے تو جب نجس نہیں ہے تو اس کا جھوٹا بھی کیا ہے باک ہے اور اس کے لیے دلیل یہ ہے امام مالک کی کہ کل بھی معالم کا جو شکار ہوتا ہے کل بھی معالم کو پلت ہوتا ہے کہ پاک ہوتا ہے یار تم بخاری پہ نہیں سمجھتے ہو میں غصہ ہو جاؤں گے پھر کام خراب ہو جائے گا چلو یہ امام مالک کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اس کا شکار پاک ہے تو لحاظ اس لیے پاک ہے کہ جب یہ کسی چیز میں منہ ڈالتا ہے نا تو لعا تو ضرور لگتے ہیں اگر یہ پریت ہوتا تو اس کا شکار کیسے پاک ہے ہم کہتے خدا کے کہ بندو قرآن اور حجیز کو دیکھو یہ شکار کی پاک پاکی اور طہارت کی بات نہیں کرتا ہلت کی بات کرتا ہے یہ ہلت کی بات کرتا ہے کہ کتے کا پکڑا ہوا چیز یہ حلال ہے یہ نہیں ہے کہ پاک ہے اس لیے قرآن میں آتے وہ اما کلت سب اگر ایک درندہ ہے زیب ہے اسد ہے ہاں، یہ چیزیں کسی آپ کے گائے کو پکڑ لیں اور ابھی وہ گائے مردہ نہیں ہوئی اس نے گوشت کھائے ہیں اور آپ اس پر قاضر ہو گئے تو ٹھیک ہے اس کو ذبح کر کے آپ کھا سکتے ہیں ہے کہ نہیں مسئلہ تو کیا زیب بھی پاک ہے اسد بھی پاک ہے بابا پاکی کی بات نہیں ہے خلی خلت کی بات سے تو مان یہ کہ کتا جس چیز کو پکڑ لے وہ شکار اگر اس نے کھایا نہ ہو تو یہ کل بھی مالم ہے جب کل بھی معاللم ہے تو اس کا پکڑ ہوا یہ حلال ہے کیسے حلال ہے وہ جگہ کو خوب دھو لینا دھو لینا دھو لینا اس کے بعد کیا مرغ حلال ہے کہ مردار ہے دونوں مرغ بغیر دونوں کے کھاتے ہو دھو کھاتے ہو نا بغیر دو کے جائز ہی نہیں ہے میرا پتو ہے اگر کوئی مفتی ساتھ تائز کرے نہیں تو میرا پتو جائز ہی نہیں ہے ہاں شکریہ بھائی شکریہ اب دیکھو وہ سور انخلا یہ مسئلہ حل ہوا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کتے کی نجاست یعنی لوہ جو ہے جتنا پری سے ان بخاری کی روایت آ رہی ہے وہ فِي رحاط المسد اور یہ باغ دربیا نے گزرنا کتوں کا مسجدوں میں اب یہاں پہ ہم تو کہتے ہیں ہمارے کتابیں جو لکھتے ہیں نہ شروع جو لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری امام مالک پہ رد کرتے ہیں اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ بھئی ہم نے تو کہہ دیا کہ آپ انقلاب کیا ہے نہ پاکی رحاف المسجد بھی نماز یعنی مسجد میں گزرتے تھے جب مسجد میں گزرتے تھے تو جب کتا گزرتا ہے اس سے لو آب گرتا ہے جب لواب گرتا ہے تو پسار یہ ہے چاہیے کیا یہ کیا وہ پہلی سے دھو جائے اور اکران تو مسجد کو نہیں دھوتے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لواب القلابی تاہر ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری امام مالک کی تاریخ بھی یہ بات پیش کرتی ہے اب بات سمجھ گئے ہوگی اب امام بخاری ہے کوئی اپنے کی طرف کھینچتا ہے کوئی اپنی طرف کھینچتا ہے اب آپ سمجھتے ہو تو اس لیے ابن منیر اور ابن حجر نے کہا ہے کہ امام بخاری یہ بات مسل کی مالک کے تائید میں پیش کرتے ہیں اگرچہ مسلک امام مالک کے معید نہیں ہے یہ جمہور کے ساتھ ہے لیکن یہاں امام مالک کے تائید کے لیے پیش کرتی ہیں ہمارے عمد القاری والے لکھتے ہیں امام مالک کے رد فرما رہے ہیں اور اس کی وجوہات میں جو ہے آپ کو بتاؤں گی جب حدیث آئے گی ٹھیک ہے وکال و ظہری ایمان ظہری ہیں یہ بہت بڑے کار کے عالم ہیں بڑے مایا شخصیت میں اور اس عدی کے پیچھے نہیں جانے مچھل والے سرکار کے پیچھے فرمایا اضاء والی جب یہ کتا اپنے منہ کو داخل کرتا ہے کسی برتن میں لہ سل زو اون اس عدمی کے لیے وضو کا پانی اس ڈوٹی کے علاوہ نہ ہو تو یہ توجہ ابھی تو وضو کر سکتا ہے وقار سفیان حاض الفق و بھی یعنی یہ علم کی بات ہے یا پھر کیا ہے علم ہے رب حامل بحامل فقن صبحوں نے پڑھ لیا نا یا پھر قبمان علم ہے تو سفیان اس طوری فرماتے ہیں الفق و بھی ہی یعنی یہ علم کی بات ہے کیا مانا امام زہری کے خوف یہ نقد ملتا ہے اگر آپ کو کتے کا جوتے کے علاوہ پانی ملتا ہے تو کیا کرو اس پانی کو تم نہ استعمال کرو لیکن اگر کوئی قسم کا پانی نہیں ہے سوائے اس کے کی کتے کا جوتا ہے تو تم وضو کر سکتے ہو تو سفیا نسوری نے کہہ دیا کہ واقعی یہ علم کی بات ہے آگے جاؤ لکا للہ اور جدید مان فتعمو اللہ فرماتے کہ پانی اگر نہ ملے تو وضو کرو یہ تو پانی ہے نا ٹھیک ہے تو تیمم جائز نہیں ہے بس سورت رجدان سوری کرمان یہ تو پانی ہے اچھا یہ پانی ہے آپ امام بخاری رحم اللہ آپ کو ایک بتانا چاہتے ہیں کہ سفین سوری کی ایک دوسرا قول ہے امام سوری کہتی اس کے ساتھ رضو کریں گے امام بخاری فرماتے ہیں سفیان سوری فرماتے ہیں کہ فی الحال تو سے لال کرتے ہیں کہ پانی نہ ہو تو تم تیمم کرو وہ آزم یہ تو پانی ہے نا یہ تو پانی ہے آگے سفیان جب قول نقل کرتے ہیں وہ پھر نفس من ہو کی نفس میں انسان کی جی میں اس ایسے پانی کے استعمال سے شی گراہیت ہے نفرت میں نفرت ہوتی ہے وہ چاہتی نہیں ہے تو یا توج ابھی ہوا یا تیم مم ہو تو بھی کر لیں اور تیمم بھی کر لیں تو <تصفح> <تصفح> اس کو سے معلوم ہوتا ہے کہ نفتی وضو کافی نہیں ہے تیم اس لیے کافی نہیں ہے کہ تیمم کی جواز کے علت آدمی وجدان ہے اور یا تو موجود ہے تو لہذا تیمم نہیں ہو سکتا لیکن یہاں پہ نفس کی کراہت ہے استعمال سے تو گوئے کی وضو کر کے تیمم کر لے کہ وہ کے نفس جو ہے خارج ہو جائے اور اس کے لیے اطمینان کا باعث بن جائے اب بات سمجھ گئی ہوگی ان دو پالیسی معلوم ہو گیا سوری اور سفیان نے کے قول سے یہ کیا ہے میرے مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے مطلب وہاں ہو رہا ہے کسی معلوم ہو رہا ہے سور کل بات روم ہے یہ پاک ٹھیک ہے آگے جاؤ اچھا جی کہتے پل عبیدہ, عبیدہ عبیدہ ایک صحابی ہے لیکن یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے تو تابعین میں سے ہے اگر کہ اس کے اسلام کا زمان البی پاک کے حیات کا تھا اس نے کہا کہ اند نام انشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیرین کہتا ہے میں نے عبیدہ کو کہا کہ ہمارے پاس نبی پاک کے بال ہیں اور سب نام ان کے بلانس وہ بال ہمیں نبی علیہ صلاح السلام کے انس کے واقعے سے ملے ہیں یعنی ہمیں انس نے دیے ہیں او من کے بڑے عال انس ان یا انس نے دیا انس کے خاندان سے ہمیں ملے ہیں کالا ابن سرین کہتے ہیں لام یا اور ابیبہ کہتے ہیں لام تکون دی شاہ اگر ہوتا میرے پاس ایک بال نبی کا حد و من دنیا و معافی یہ میرے لیے دنیا و ماتیہ سے بہتر ہوتا حاقی مانی بخاری رحم اللہ پر ہیں اشارال انسانی پاکل انسان کے بال بالکل پاک ہیں تو پاک چیز سے اگر پانی کا اختلاط ہو جائے تو بھی پاک ہے اختلاع کے پیش کرتے ہیں کس سے حقیذہ کس رواج سے نبی السلام کا بال جیسے ملا اند کے خاندان سے یا ہے سے تو اگر بال پلیت ہوتے تو صحابہ اپنے نبی پاک اپنے بالوں کی تقسیم نہ کرتے اگر بال پلیت ہوتے تو صحابہ نبی کے بال نہ رکھتے لیکن جب صحابہ نے رکھا تو معلوم ہوا کہ بال پاک ہیں بخاری کے استعلال ہے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کے استعلق کس سے ہم مخالف نہیں ہیں لیکن یہ تو مسئلہ ہے عوام کے بالوں کا نہ کہ نبی کے بالوں کا نبی کے بال تو بال ہیں نبی کے بول بھی پاک ہیں نبی کے بال تو بال ہیں نبی کے بول بھی پاک ہیں ٹھیک ہے غریبان بخاری فرماتے ہیں کہ بابا میری پوری بات کو سنو نبی کا ایک مقام مقامی نبوت ہے ایک نبی کا مقام مقام انسانیت ہے ہو چکے امام بخاری کی اس بات ہے نبی کے ایک مقام مقامی نبوت ہے نبی کے ایک مقام مقامی انسانیت ہے نبوت کے اعتبار سے تو ان کو کون بھی نہیں پہنچ سکتا لیکن انسانیت کے رشتے سے چونکہ نبی بھی انسان ہے تو ان کا بدن بھی ایک انسانی بدن ہے نبی بھی انسان ہے ان کے بال بھی ایک انسانی بال ہے تو منحیث امل انسان ان کے بال پاک ہیں منحص ال کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ تو پاک کی پاک ہے اس میں تو کیا شک ہے وہ تو تبرکات کی بات ہے مرح انسان ان پاک مطلب حل ہے تو جب نبی کی بنسبت انسان ہونے کے بال پاک ہیں تو تمام انسانوں کے بال پاک ہیں بخاری کو سمجھ گئے ہیں نا آ کے جاؤ اب یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کیا نصر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے لما خلق راست جب آپ نے اپنے سر مبارک بار کر کیا اور یہ حج کے موقع پر تھا اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے صرف ایک دفعہ حج کے موقع پہ حلف کیا ہے اور ایک دفعہ عمرہ لیکن اس عمرے میں جو کہ جہرانہ سے تھا تو کان کان ابوطلحہ یہ ابو طلحہ اول من اقدم اشاری یہ اول آدمی ہے جس نبی پاک بال لیے تھے کوئی کہ ابو طلحہ نے بال لے لیے تو ٹھیک ہے دوسری بات تم نے پڑھی ہے کہ نبی علیہ علسم ابو طلحہ کو کہا اگر کوئی صحابہ چاہتے ہیں تو تقسیم کر لو ایسے امام بخاری ثابت کرتے ہیں کہ بال پاک اس لیے کہ نبی نے بال تقسیم کیے ہیں اور جب بال آپ کے گیٹ میں ہو تو نماز تو ہوتی ہے نا ہوتی ہے نا لیکن قرآن اور بخاری میں رکھنے جائز نہیں ہمارے لوگ جو ہے اپنے بالوں کو قرآن میں رکھ لیتے ہیں بخاری میں رکھ لیتے ہیں یہ بخاری یا یہ قرآن جو ہے بخاری تمہارے بالوں کو بٹھو نہیں ہے اکران کے طور پہ جیب میں رکھ کے دخل کر لو آگے جاؤ <تصفح> تو اس کے جواب ابھی ہو رہا ہے حدیث آ رہی ہے شرب ہو یعنی امام ظہری اور سفیان صوری کے قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پاک ہیں اس سے مسل کے مالک کی تائید ہو رہی ہے اس میں اس علماء کہتے ہیں کہ امام بخاری مسئل کے مالک کی تائید پرنا رہے ہیں اب اس بات اضافہ قلم و فل اس باب سے معلوم ہوتا ہے کہ جمہور کی تائید کرتے ہیں قونصوری اور قول زوری کا جواب دیتے ہیں ذوری اور سوری کے قو سے تثیف ثابت ہوتا ہے اور نبی الاسلام نے فرمازہ اغلقلب کے نئے ہدف سب امراست امر باکید جو ہے دہنے کے لیے یہ نجازت کی تعیب اور نجازت کی دلیل ہے اس میں امام بخاری فوراً بار ڈالتے ہیں ہزا شریب القلب فلینا جب ایک کتا کسی برتن کے اندر منہ ڈال دے اور اس سے پانی استعمال کرے تو اس کا کیا حکم ہے امام بخار اس باب کے ذکر کرنے سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ کلب کا جھوٹا کیا ہے یہ پلیٹ ہے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو دو لو ہاں چلو اب عورت سے فرما سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اظہاں شرب القلم پینا حج کو جب ایک کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو پل یقین صبح اس کو تم نے کتنے دفعہ دھونا ہے سات دفعہ دھونا ہے اب دیکھو بابا سات دفعہ دھونا جو ہے یہ غلازت نجاست کی دلیل ہے کہ تو کی دلیل ہے شاعر سے جب یہ نجاست کی دلیل ہے تو لہذا معلوم ہوا کے سور الفل نجسن ہے تو جب نجس ہوا تو نجس پانی سے وضو جائز نہیں ہے تو جب وضو جائز نہیں ہے تو فیلم تجدق کے اطلاق اس پہ ہو گیا ہے یہ پانی در حقیقت ہے نہیں فی العدم ہے موجود تو ہے لیکن اس میں وقف طہارت مفقود ہے جب وقف طہارت مفقود ہوا تو کان الماء مفقودن ہوا تو بس فیم کے لئے بار کھل گیا ہے اب مسئلہ ہو گیا ہے اچھا اب یا امام بخاری کی طرف سے ہم پہ تھوڑا سا اعتراض وارد ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے حدیث سے اگر تم کہتے ہو کہ نجاستی سور قلف ثابت ہوا تو کیا احناز جناب عالی تطہیر کے سب مراکین کے قائل ہیں ہم کہتے بے شک ہم قائل ہیں صبر تو کرنا ہوئے رن جواب ہے بے شک ہم قائل ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک ہوتا ہے غسل تتہیل ایک ہوتا ہے غصل تبیب اور ایک غسل لطہ ایک ہے غسل لط ہم کہتے ہیں کہ غسل لبہ یکش کی سلاسن یا فی جا اروا سے ابھی ہوریڑا ماروا دار پتنی پی دل دل اس لیے کہ دار پتنی نے امام ابو ہورہ سے نقل کیا ہے غذا وغل کلگ تین آئے احادی تم فر تو تین دفع تم دو سکتی ہو تو معلوم ہوا کہ غسل نٹ تین دفعہ کافی ہے اما غسل نت یہ سات ہے یہ ایک میرا جواب ہے کہ فر یکسل سفانی غسل تطیب ہے کہ بالکل تمہارے دل سے کراہت کا جو تصور ہے وہ ختم ہو جائے ہاتھ و کے لیے غسل سلا تمراتل یکفی کافی ہے دوسری بات یہ ایک غسل للتطیب ہے اور ایک غسل لل علاج ہے تو غسل لط تو تین دفعہ یک فی لیکن بطور علاج سات دفعہ دو اس لیے کہ اس کی جراتیم بہت کیا متعدد قسم کی شراعت کرتے ہیں تو غسل غسل سبمراتن لل علاج ہے اور غسل سلاث مراتن لط تہارت ہے تو بے نواق تجوی خاص ٹھیک ہے تیسرا جواب یہ ہے کہ حکم دو قسم کا تھا ایک ابتدا میں جب کہ لوگ مانوس تھے کلاب کے ساتھ اور کلاب رکھتے تھے تو امر رسول اللہ قتلب نبی علیہ السلاۃ السلام نے امر کیا کہ جہاں کتا ملے اسے قتل کروا لو تو لوگ کتوں کو قتل کرتے تھے یہاں تک کہ اب میں تم نے پڑھ لیا ہے کہ اگر کوئی عورت بیابان سے دیاتوں سے آتی اس کے ساتھ کتا ہوتا تو اس کو بھی قتل کرتے تھے نہیں چھوڑتے تھے حالانکہ وہ کتا ان کے لیے ضرورت تھی اس لیے کہ وہ عورتوں کی خدمت کرتی تھی تحفظ کے طور پہ جب زمانہ ہوا زمان ہوا جب پھر کتے پیدا ہوئے نظیر اسلام سے پوچھا گیا یار رسول اللہ کتوں کا کیا حکم ہے فرمان ماں علی ولا مجھے کیا کہ میں تمہیں حکم دوں کتوں کو مارو چھوڑ اللہ کی مخلوق ہے پھر ابا سمجھ گئے ہو تو یہ عمل بے حصنا سب امرات یہ محمول ہے ابتدائی طور پر کہ نبی علیہ السلام نے امر سات مرتبہ اس لیے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں سے خوب یا ان سے خلاف ختم ہو جائے اور لوگوں کے دلوں میں کراحت الخلا پیدا ہو جائے جب کراط پیدا ہو, ہو گئی ہو گئی پوری طریقے سے اب فرمائے فخصی الصلاح امرات جیسے عام نجات ہوتے ہیں اب بات سمجھ گئی ہو تو لہٰذا سلا لجیب ہے سلا سمر سب ہے یا سب امرات امر ل... ل... العلاج ہے یا سبع مرات امر تعبدی ہے نفس تعبط کے طور پر ہے یا یہ سبع مرات منسوخ ہے بھی صلاح اور اس لیے کہ یہاں فتو ابو ہوا بھی سلاس موجود ہے اور ہم پہلے آپ کو کہہ چکے ہیں کہ حدیث ہمارے لیے ضمنی ہے لیکن جنہوں نے برائے راست نے بھی چیز سنا ان کے لیے کتی ہے تو اگر ایک صاحبی نے برائے راست نے بھی چیز سنی ہے حدیث صاحب ہمارا والی پھر اس سبا کو چھوڑ کر سلادی پہ کیوں عمل کرتا ہے وہ آزاد دلیل المس اب مسئلہ حل ہو گیا ہے آگے جاؤ فَأَظْهَرَهُ وَبَشَّرَ اللَّهُ شار دیکھیے بھائی ابھی سارے ابیا فرماتی ایک آدمی نے دیکھا کتا یا کلو سرام جو کہ نمناک مٹی میں اپنے منہ کو داخل کیا تھا کیسے پیاس کی وجہ سے تو یا کلو نہیں کہ کھا رہا تھا نمناک مٹی یعنی وہ نمناک مٹی بھی چک لگا تھا چاک رہا تھا یا پھر چاک چک لگا دیا چاک رہا تھا ٹھیک ہے باخدر جل خفا آدمی نے اپنے موزک لے لیا ٹھیک ہے بھائی فجال یا گرفلو بھی تو شروع ہوا اس خفے کو برکتا تھا چلو کی طرح اس کو پانی پلاتا تھا ہتھا ارواہ یہاں تک اس کو سیر کرایا خوب پانی پلا دیا فشکر اللہ لہو تو اللہ نے اس کو جزا دیا فاط الجنہ تو مرنے کے بعد اس کو جنت دے دیا تو فاش... فاش اللہ فشکر اللہ جمع اللہ نے شکریہ دا کیا اللہ نے اس کو جزائے عمل دیا اور جنت میں چلا گیا بس وقال احمد بن شبیب اب دیکھو اس رواج سے معلوم ہو رہا ہے کہ کتے کی جوٹا جو ہے کیا ہے پاس میں اس لیے کہ آپ سرا تھا نا تو اس کے اس نہیں ثابت کرتے اصل میں یہ ہے کہ فاق صاحب عجن و خف تو نے اپنا, اپنا موزہ لیا اس کو اس کو پانی سے بھرتا تھا اور کتے کو پلاتا تھا اگر کتے کا جوتا پلی تھے تو پھر اس اپنے خف میں دوبارہ کیوں کوئی میں ڈالتا یا اس کی نماز کیوں پڑھتا اب سمجھ گیا تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اضریات ہو تو بھی یہ ضرورت کے بنا تھی تو اس لیے یہ ایک ضروری عمل ہے دوسرا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ جس موضع میں اس نے پانی پلایا ہے اس کو اس نے بغیر دونوں کے کی استعمال کیا یا نہیں کیا ہے اس سے ثابت نہیں ہوتا ٹھیک ہے <تصفح> <تصفح> بھائی ٹھیک <تصفح> ہے بات نمبر تین یہ حدیث عبارت النس ہے کسی مخلوق کے ساتھ احسان کرنے میں یہ بات تو احسان کر اس حدیث کا تب تو حارت اور نجاتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک آدمی نے کتے سے احسان کیا اللہ نے اس کو جنت دے دیا ہے تو جب کتے سے احسان کرنے میں جنت ملتا ہے تو انسان سے اسنان کرو تو جنت بطری کولا ملتا ہے تو جب کتے کو پانی پلایا ہے اس کو جنت مل گیا ہے مسلمان کی نماز کا ٹائم ہو پانی نہ ہو تو لوٹا بر کر دے دو جنت مل جائے سہن ہو گیا ہے بات تو سمجھ گئے ہو اگر کتے کے ساتھ احسان کرو جنت ملتی ہے تو پانی نہیں ملتا ہے تو کسی کو گھر سے لوٹا بھر کر لاؤ اس کو وزو کرواؤ تو جنت آپ کو بھی مل جائے گا اب بات سمجھ گئے تو یہ حدیث اس سے تہوار ثابت نہیں ہوتی ہے اگر تہوار ثابت بھی ہو تو پھر آگے حدیث مرف ہے قولی نبی ہے عمری میں بھی ہے کہ فخصل سلاسن یا سب امراسنگ وہ نجازت کی دلیل ہے آگے اچھا یہ ایک رواج امام احمد فرماتے ہیں کہ حمزہ حمزہ البد عبداللہ نبی کالت القلاب تقبل و تبر فلم چلے کتے آگے آتے پیچھے جاتے پھرتے پھرتے ادھر ادھر تقبل و تبر آتے جاتے نبی علاسلہت اسلام کے زمانے میں اب کس کا زمانہ ہے مسئلہ حل ہو گیا ہے جگڑ ختم ہو گئی پھر زمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے زمانے میں جھگڑا ختم ہو گیا ختم ہو گیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں پلم یقون شیا صحابہ کھرام وہاں کوئی رش نہیں کرتے تھے کوئی دورہ نہیں کرتے تھے کوئی پانی نہیں چھڑکاتے تھے اس زمین کو بالکل نہیں دھوتے تھے یہ نہ دونا اس کی دلیل ہے کہ کتے کے لعاب پاک اس لیے کہ کتے کے لعاب تو گرتے تھے نا اب بات سمجھ گئے ہو اس ایمان مالک تائید ہو رہی ہے اب اب جس طرح ان کا استدلال لیکن ہم اس کا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کتے چونکہ عربی کا زمانہ تھا گرمی کا زمانہ تھا اور کتا جب گرمی میں چلتا پھرتا ہے تو اس کی زبان نکلتی ہے جب زبان نکلتی ہے تو اس کے لو بھی گرتے ہیں اب سمجھ گئے تو سات ایک گرام تو ان اس زمین کو نہیں دھوتے تھے تو معلوم ہوا کہا کے ہم کہتے ہیں یہ جی کتے رات کے وقت گرتے گر تھے دن کے وقت نہیں پھرتے تھے اس لیے کہ رات کے وقت مسجد خالی تھی دن کے وقت مسجد بری تھی ہمارا جواب ہو گیا اچھا اگر وہ کہیں کہ ہم نے لمبے پورن یورس تو اس کے ایک جواب یہ ہے کہ اگر رات کے وقت تو لوہاپ گرتی نہیں تھی اس لیے کہ رات ٹھنڈ تھی اور کتوں کے پاؤں کے ساتھ مجھوجہ تو نہیں تھا تو مچ طریقی نہیں ہوئی تو جگڑے مک گیا اب سمجھ گیا نمبر دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر یہ لو آب کا شرط مان لیتی بصورت تسلیم کی لوہا گرتے تھے تو رات بہت لمبی رات تھی جہاں لوہاپ گرتے تھے تو مچھد ریت سے بنی تھی مسجد میں رہتی تو وہ لو آپ خوش ہو جاتے اور زکاطل الارض ہوا تو صبح کے لیے پہلی تھی ریتی نہیں تھی تو مسئلہ حل ہو گیا ٹھیک ہے بھائی تیسرا جواب عندیہ یہ ہے کہ بابا سہارت عرض جو ہے یہ متقن ہے اور نجاست الارض کیا ہے یہ محتمل ہے اور آگے تم یہ شکی باتیں محتمل ہے اور ہر یقین اللہ تمش شک ایمان امام بخاری پہلے باب باندھا ہے تو لہٰذا اس لیے صاب کرام جور چونا ہے تو گل مکی بابا اور کیا ہے ٹھیک ہے اگر یہ بھی نہیں ہے تو تم نے پڑھا ہے بابا صاب کرام اس لیے نہیں دوتے تھے وہ کیا ایک ابتدا کا زمانہ تھا اس سے بچاؤ ناممکن تھا جب ناممکن تھا تو اس اعتبار سے آپ نے امر غصل نہیں فرمایا ہے جس طرح ہماری مان محمد نے فرمایا ہے کہ بغداد کے جو راستوں میں جو چیکر ہوتا ہے نا وہ پاک ہے کیچڑ کیچڑ چیکر کیچڑ یہ پاک ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ ابتلاح اس میں زیادہ ہے اگر ہم کہیں گے پلیٹ ہے تو لوگوں کے کپڑے پلیٹ ہو جائے گی تو ہم بھی کہتے ہیں یا ابتدلا کا مسئلہ تھا آگے جاؤ جلدی کرو <مدلوس> اب یہ ترجمہ الباب سے اس کا تعلق مشکل ہے لیکن دیکھیں گے کچھ ہو جائے تو آتیجی نے خاطب فرماتے میں نبی اسلام سے پوچھا یریم نے نبی علامت اسلام سے پوچھا اب پوچھا کیا ہے اس مسلا نو مسئولان مختی ہے یریم نے پوچھا کتے کے صحت کے بارے میں کتے کی شکار ہم کرتے ہیں آئے اس کا کیا حکم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سر سال تکل بکل جب تو اپنے معلم کتے کو بھیجے فقہ اور وہ یعنی شکار کو قتل کر ڈالے مار ڈالے فکل تو یعنی کیا معنی وہ پاک ہے ویسا اکل اور جب یہ کتے مم اس سے کھا لے تو فلاں ساکل تو نا اس لیے کہ وہ مالم نہیں ہے فنما ان سکالا نتی کو روکا رکھا ہے تو اپنی ساتھی نے روکا ہے میں پرانی عظیم تو تم نے پڑھا ہے نا کہ کل بھی معلم جو تعلیم یافتہ کتا ہوتا ہے اس کے شکار کی حلت چار اجوے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اندر ایک سال بسم اللہ پڑی ہو دوسری بات یہ کہ آپ کا تعلیم یافتہ ہو تعلیم یافتہ کے نشان یہ ہے کہ آپ کے کہنے پہ جائے اور آپ کے کہنے پہ رکے یہ نہ کہ آپ کے ساتھ کرا اور شکار دیکھ لیا اور دوڑا بازو اس کے پیچھے یا آپ نے اس کو بغایا پھر کہتے رک جاؤ ابھی نہیں روکتا ابھی دوڑا یہ بھی معلم نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ وہ کیا ہواسم ہو زخمی کرنے والا ہو چوتھی بات یہ کہ خود نہ کھائے اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب خود کھائے گا تو وہ اپنے نفس کے لیے اس نے روکا ہے تو لہذا وہ شکار آپ کے لیے حلال میں ہی ہے اور اگر اس نے تھاما رکھا ہے تو آپ کے لیے حلال ہے بس یہ حدیث سمجھو آگے ہم بات کرتے ہیں وہ تو میں نے کہا اور سے لو کل بھی فائدے کل بنا کر میں تو اپنے کتے کو بیچتا ہوں تو دیکھتا ہوں اس کے ساتھ ایک دوسرا کتے بھی ہوتا ہے فرمائے فلا تھا کل شک کا مسئلہ ہے پتلی شیٹ کو تمہارے کتے نے پکڑا ہے معلم نے یا غیر معلم نے پکڑا ہے پینماز سمے تعلی کل, کل بھی ولم تو سم کل بن اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ مسئلہ تصور الخلاف کا ہے اور یہاں تو مسئلہ صحت کے آ گیا ہے یہ مسئلہ دشکار کا نہیں ہے باب اور یہاں دشکار کی حلت اور عدم حلت کا مسئلہ ہے تو کہتے ہیں کہ امام بخاری کی عادت تو آپ کو معلوم ہے اب تو بخاری ختم ہونے والی ہے پہلے <خش> <خش> <خش> زمانے میں جب جیت کن ختم ہو جاتے تو بخاری ختم ہوئی گئی ہے تو مولوی صاحب آپ نے کو تو بخاری کی عادت معلوم ہے جب بخاری امام بخاری کسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو پھر انتہا تک پہنچتا ہے اور اس کے متعلق امام بخاری کے جو روایتیں ملتی ہیں تو لاتا ہے لاتا ہے, لاتا ہے لاتا ہے لاتا ہے لاتا ہے تو یہاں کی امام بخاری جو ہے ہل اور حرمت کی بات نہیں کرتا یا شکار وغیرہ کی بات نہیں کرتا ہے امامی بخاری ہی بتاتے ہیں کہ سور الخل جو ہے یہ کھا کے امامی مالک کے لیے دلیل بیان, بیان کرتے ہیں اس لیے کہ فرمایا ہے کہ جب کتا ہم سکا ہنساس کرتا ہے تمہارے کھاتا نہیں ہے دوشکار حلال ہے اگر کھا لے تو حرام ہے تو معلوم ہوا کہ یہ کتا جو چیز کو پکڑتا ہے اس کے ساتھ تو کتے کا لاج ضرور لگتا ہے جب کتے کا لوہا لگتا ہے اگر کتے کے لوہا پوری ہوتے ہیں تو اسکار کیسے پاک ہوا تو معلوم ہوا کہ کی کیا ہے کتے کے کی لوہا کیا ہے پاک ہی سمجھ گیا بھائی سجیا سگیا سمجھ گئی اس کا ایک جواب میں ہندی دیتا ہوں اپنا ہندی جواب ہے اگر پسند ہوا تو لے لو نہیں تو دروازہ بہت بڑا بات ہے گی میں کہتا ہوں یہ خلی سیل جو کتی کا ہے اس کا اور تہارت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو برکات تعلیم ہے میرا جواب یہ برکات تعلیم ہے اس لیے کہ فرمایا کہ اگر معلم ہے تو تم لے لکھاؤ معلم نہیں ہے تو چھوڑ دو یہ برکت تعلیم کا اثر ہے خلو حرمت کسی کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک بات ہو گئی ہے دوسرا جواب میرا یہ ہے یہ مدیسی نے دیا ہے دوسرا جواب سنگی یہ ہے کہ اس سے خلت ثابت نہیں ہوتی ہے اے اس سے ایسا کرتی ثابت نہیں ہوتا ہے توار سے لواب تو تب ثابت ہوتا کہ کتے جس چیز کو پکڑتا ہے تم وہیں سے کھا لو وہیں سے کھا لو تم کھاتے ہو بغیر دھو کے کھاتی ہو بغیر پکا کے کھاتے ہو نہیں یار بغیر پکا کے بھی نہیں کھاتے ہو نا پکا کے کھاتے ہو دو کے کھاتی ہو تو معلوم ہوا کہ اس کے لو تو پلیت ہیں لو اس کی پلیت ہی نجاست اور غیر نجاست کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے نہ کہ ہند و صحت کے ساتھ تعلق ہے اب حدیث میں تو یہ نہیں آیا ہے کہ اس کا لو پاک ہے یہ حیوان پاک ہے فرمائے یہ حلال ہے اس لیے کہ یہ چھری حلال ہے یہ اسی یہ ضب ہوا ہے اگر تم ایک ایسی چری تھی جو کہ پلیٹ ہو مطلب اور اسے تم حیوان کو جمع کرتے ہو دبا ہوتا کہ نہیں یعنی چوری تو پلیت ہے چوری کیا ہے پلیت ہے تو کتے نے پکڑا ہے کتا تو پلیت ہے آیا وہ صحت میری حلال ہے لیکن بغیر دونوں کے حلال نہیں ہے اس کا کو کوئی بھی قائل نہیں ہے سبحان لاؤ گے مشکل کر باب ملم مل یرل الوضوء الا من المکھرجین القوگی و دو بورے یہاں پہ پہلے مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ مسئلے کا منات کس پر ہے مسئلے کی منات حیثیت مرکز مرکزیت کس مسئلے پر ہے تو احناف اور حنابیلا کا مسلک امام ابو حنیفہ ماوز میں احناف اور حنابیلا کا مسلک یہ ہے کہ نقص وضو کا مناف خروج الجاست من البدن ہے بس یہ خیر یاد رکھو احناف کے نزدیک یعنی مناف مسل کی بنیاد کس پر ہے خروج الجاست من البدن کسی انسان کے بدن سے گندگی نکلے پلی چیز روزو ٹوٹ گیا ہے اب پشاب موٹا ہو چھوٹا ہو پلی تھے تو وہ جو ٹوٹ گیا ہے کہ بارے منہ سے ہیں پلی تھے وہ جو ٹوٹ گیا ہے خون سائل پلی تھے تو وہ لو ٹوٹ گیا ہے یہ ہمارا مسلک ہو گیا ہے ٹھیک ہے امام شافی علیہ الرحمت اور امام مالک رحیم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مناز نقدی وضو کا مخرجین ہیں ایمام شافی سے اور امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کی بنیاد کس پر ہے مخرجین پر ہے قبل اور دوبر چھوٹے پیشاف اور بڑے پیشاب کی جگہ سے جو چیز خارج ہو وہ پلیس ہے تو اس سی وزو ٹوٹے گا توجہ کرنا ہے یہاں پہ آپس میں تھوڑے سے اختلاف میں آ گئے ہیں امام شاطی فرماتے ہیں کل مخرجن المکھرجین جو ٹوٹے گا اگرچہ مس میں ایک کیڑا ہے اور بالکل صاف ستھرا ہے اس کے ساتھ کوئی دسمت نہیں ہے پھر بھی نفدو ہے اگر یہ مس ایک پتھر نکل جائے بالکل صاف ستھرا کوئی بدبو کوئی گمگی نہیں ہے پھر بھی وہ جو ٹوٹ گیا ہے کیوں منا تل کیا ہے مخرجین ہے کس کے نزدیک امام مالک فرماتے ہیں کہ مخرجین سے نکلنا یہ سب نقدی وزو ہے لیکن ایک شرط ہے کہ یہ خروج موتاد ہو کیا گئی خروج موتاد ہو یعنی آدتن نکلتی ہے جیسے ہوا ہو گئی ہے بدبودار ہوا ہو گئی ہے آوازدار ہو گئی ہے چھوٹا پیشاب ہو گیا ہے بڑا پیشاب ہو گیا ہے یہ موتاد جب غیر موتاد ہو تو وزو ٹوٹتے نہیں ہے مزے کرو جیسے اشتہاس اگر کوئی عورت بیمار ہو گئی استحاض کی مرض پر اس کے وزن نہیں ٹوٹتا بس وقت کے داخل ہونے سے وضو کرے بس باقی آئے جائے وضو کوئی نہیں ٹوٹتا اسی طرح سلسل بور جس آدمی کا یعنی پیشاب گرنا بیماری آ جائے جس کو سلسل بور کہتے ہیں خطرہ گرتے ہیں بہرے قابو ہونے کے تو امام مالک فرماتے اس کے بھی نہیں ٹوٹتا آپ سمجھ گئے ہمارا مسئلہ کیا ہے منا کس پر ہے خروج نجس من البدن ہے شاخی سے مالک فرماتے مخرجین ہیں لیکن ان کے نزدیک مخرجین مطلق اور امام مالک کے نزدیک مخرجین خروج موتاد غیر موتاد کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا اب امامی شاخی امامی بخاری فی فیاض المسلہ امام بخاری ما فی فیاض فی المسعلہ ٹھیک ہے کہ مخرجین سے خروج پر نقدی وضو ہے اس کے علاوہ خون نکلے وضو نہیں ٹوٹتا کہ وضو نہیں ٹوٹتا یہ رواج ابھی پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے بھائی لیکن پھر بھی امام بخاری مہدین کہتے ہیں کہ امام بخاری کا مسلک بھی ایک عجیب ہے کیسا عجیب ہے یا امام شادی صاحب کے ساتھ ہے لیکن پھر بھی چند چمسال میں اس کو چھوڑ بھی دیا ہے امام شافی کے نزدیک مسول زکر سے وضو ٹوٹتا ہے مسول مرآ سے وضو ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن امام بخاری کے نزدیک مسول مرآ اور مسول زکر سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اس, اس نے چھوڑ دیا ہے امام شاسی آکار سے وضو کے قائل ہیں ٹوٹنے پر امام بخاری نے کائل کے نہیں ٹوٹتا تو بات سمجھ گئے ہو یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہیں ابھی حدیث پر توجہ کرو باب ملم یازو علام المکھرا جین القبل ودوبر باب ہے اس یعنی ان, ان لوگوں کے احوال کے ذکر کرنے میں جو نئی واجب کرتی وضو کو سوا اس چیز سے جو نکل مکھرا سے مکھرا جین کون سا مخرج القبل ودوبر کیوں لکھولی تالا اور جہاں تہائے تم میں سے ایک آدمی من گائے تھی بڑے پیشاب سے اب دیکھو امام بخاری تابعین کے اقوال پیش کرتے ہیں امام بخاری تابعین کے اقوال پیش کرتے ہیں فرماتے ہیں وہ کال آتا فیم یخر جمین دبری ادھد عطا فرماتے ہیں اس آدمی کے بارے میں کہ یخر جمین دبری ادو جس کے دوبر سے کیڑا نکل جائے اومن زخری یا اس کے ذکر سے نکل آئے ناحول قم لتی مسل کس کی جاس پکا نہیں وضو ٹوٹ گیا ہے دوبارہ کرے گا تو مقصد کیا ہو گیا بخرجین پر کیا ہے دار مدار ہے کیڑا ہے جو کچھ ہے مزود وقال جابر عبد عبداللہ جابر الم عبداللہ فرماتے ہیں ذرا زیادہ سلسلہ تھا جب انسان ہنسائ ہنس جائے نماز میں یہ آد کرے نماز کی ورنہ اور رزو کو دوبارہ نہیں کرنا نماز کو دوبارہ کرو رضو ابھی توجہ کرو پہلا مسئلہ ہمارے خلاف نہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں اگر مخرجین سے ایسی چیز کا خروج ہو جائے جس کے ساتھ نجاست نہ ہو جاتا سمجھتا ہے نہیں ابھی امام بخاری نے دوسرے پیش کے صلات آد الزو ہم اس کے قائل ہیں جب انسان نماز میں ہنسے تو نماز کو دوبارہ پڑھے گا لیکن وضو نہیں ٹوٹا ٹھیک ہے ہمارا مطلق بھی یہ سمجھنا کیونکہ ایک ذہ ہے اور ایک قاہ قاہ ہے ذہ سے ہم نماز کے ٹوٹنے کے قائل ہیں وضو کے ٹوٹنے کے اندر قائل نہیں ہیں ہم کہتے ہیں اگر کسی نے ایسا یا ایسا ہنسا کوئی نماز میں کہ جو قاہ قاہ تھا قاہ کی تاریخ تو ہے نا یعنی ابرار ہنسے عتیق اللہ عتیق الرحمن عطیق الرحمان سن لے تو اس کا عزو بھی ٹوٹ گیا ہے اور نماز بھی ٹوٹ گئی ہے لیکن اگر صرف ہنستا ہے قاقائی نہیں حد قاقا تک نہیں پہنچا نماز تو ٹوٹ گئی ہے اس لیے کہ شغل منافی سلاد کے ارتقاب کیا ہے لیکن عضو نہیں ٹوٹا ہم بھی کہتے ہیں وکال حاصل میں تیسرا نقطہ ہسنی بسری فرماتے ہیں ان من نہ اخذم ان شاہی ان اقدم ان شاعری اگر کسی نے اپنے بال لیے بال لیے اچھا اور اصفاری یا ناخن کاٹے اوقلا خلا فہ یا اپنا موزہ نکالا فلا وضو لے اس پر وضو نہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں تو کرنا سر کے مڈوانے سے بال کے کنچی کرنے سے ناخن لینے سے ہم بھی کہتے ہیں وضو دوبارہ کرنا نہیں ہے اگر کوئی کرے بے شک سوال ہے لیکن ناخن لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا مچھے بناؤ وضو نہیں ٹوٹتا سر کے بالوں کو سیدھا کرو زیادہ کچھ کروشک کنچی کرو تو وضو نہیں ٹوٹتا ہم بھی کہتے ہیں اب ایک مسئلہ ادھر گیا اور خلا خوفے ہیں پلاؤزو کیا اگر کسی نے موزے نکال دیے تو اس کا بھی وزو اس پر وضو نہیں ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم پہ تمہارا کوئی الزام نہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہر موضوع کے نکالنے سے وضو لازم ہوتا ہے ہل کے نزدیک نہیں لازم ہوتا ہم بھی کہتے ہیں نہیں رہتا کیوں ہم کہتے ہیں کہ بھائی ابھی دیکھنا ہے تفصیل کی باب الماس نے تمہیں ترمیزی پڑی ہے یہ بخاری کو جو اگر ترمیزی کی طرف ہر مسئلے پر دلال بیان کریں تو پھر اس کا ایک سفر بھی سال بھی نہیں ہو سکتا اس کہ امام بخاری بابا ایک ایک بار میں چند چند مسائل کو سمو دیا ہے اور یہ امام بخاری کا اپنا شوق ہے اس لیے میں نے انور شاہ کشمیری رحم اللہ کی کتابی میں دیکھتا ہوں نا فرماتی کہ دنیا میں دو کتابیں ہیں جن کی شروع لاتا داد ایک اللہ کی کتاب قرآن اور ایک امام بخاری کی کتاب اب سمجھیے نا بمنی اب سمجھئے اس مسئلے پر اب ہم بھی کہتے ہیں کہ موزہ نکالنا دو طریقوں تر... سے خالی نہیں ہے اگر ابراہ ندیم احمد اب یہ ندیم سانے اس نے کل ایک بجا وضو و... کر کے وہ فین ڈالے تھے اس ابھی ایک بج گیا ہے اب یہ اس کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے ایک دن رات ہو گیا ہے مرتبہ ختم ہو گیا ہے اب کیا حکم اس پر وضو نہیں ہے پاؤں دو, دو کر آ جائے پاؤں دو کر موزے پہن کر آ بے شک ہاں اگر اعادہ وضو کر کرے تو اس کی مرضی ہے سب مل جائے گا ایک بات اگر جناب محترم موضوع کو نکالا ابھی مدت یہ مرتبہ مکمل نہیں تھی کسی عذر سے نکالا ہے تو سالے اگست لو رج لا لیں لایادت روز ہوئے مسئلہ حال کیا ہے ہم جسے کہا لیں اچھا وقال ابو وہ رہتا لا الا من حدث وضو لازم نہیں ہوتا سوائے کس سے من منا حادثی سے ہم بھی کہتے ہیں حدث سے ہے نا اس یہ حدث کو مقید کرتے ہیں مخرجین پر ہم کہتے ہیں کل من البدنی نجن پنقو ہو ٹھیک ہے ہمارے خلاف نہیں ہو سکتی اب تیسری بات وہی قرآن جابر اور یہ ذکر کرتے ہیں حضرت جابر سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خان کی غزرت ذات الریکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد میں تھے جس کو ذات الرقا کہتے ہیں ذات الرقا ایک غزلے کا نام ہے اور اس کو ذات الرقا کیوں کہتے ہیں یا اس لیے کہ جس علاقے میں یہ گئے تھے تو وہ علاق پہاڑی تھے اور اس پہاڑ میں مختلف رنگ کے پتھر تھے جیسا پہاڑی علاقوں میں کسی کوئی رہا ہو تو بھئی سفید پتھر ملتے ہیں کالی پتھر ملتے ہیں سرخ ملتے ہیں جسے جس کے ذات اور رکھا تھا ایک کول یہ ہے کہ ذات اور رکھا صاحب کرام کی جوتے نہیں تھے اللہ اکبر. تو جب جوتے نہیں تھے تو انہوں نے اپنے پاؤں کے ساتھ جو ہے نا کپڑے باندھی ہوئی تھی کھیڑیاں دو دو چار چار پانچ پانچ کو ملا کر اپنے پاؤں کو باندھ لیا تھا کہ سفر کر سکیں تو ذات و ریکا اس کہتے ہیں تیسرا کون یہ بھی ہے کہ ذات و ریخا اس کہتے ہیں کہ صاحب اکرام جہاد میں بوکھے ہو گئے تھے کھانے کے لیے کوئی چیز ملتی نہیں تھی تو درخت کے پتے جاڑ کر اس کو کھاتے تھے ساتھیوں اب تو تمہارے مزے ہیں ابھی تو تمہارے مزے ہیں یہاں دفتر خان بچھ جاتا ہے بچ جاتا ہے اور تمہارے سامنے لوگ روٹی رکھ کر پانی پلاتے ہیں اور ترکیب سے پھر اوٹتے پھر دوسرا تعف آتا ہے ٹھیک ہے نا ہمارے شیلادیش جس سے ہم نے بخاری شریف پڑھی تھی وہ کہتے ہیں جب ہم ہندوستان میں تھے نا تو ہمیں کھانا نہیں ملتا تھا ہم دن میں سبق پڑھتے تھے جب رات کا ٹائم ہو جاتا تو ہم سبزی بازار میں گونتے دکاندار جب وہ مولی کے پت پتے یا یہ جو گوپھی کے ڈنڈر ہوتے ہیں یہ جو پھینکتے تھے اس کو ہم جمع کر کے چاقو سی چھوٹی چھوٹی کر کے ابالتے پانی میں پھر اس کو ہم کھاتے اس کی روٹی کھاتے تھے ابھی تو تم بادشاہ ہو بابا اب تم بادشاہ ہو ٹھیک ہے نا تھوڑی سی مکانے میں کوئی گڑبڑ ہو تو جلوس نکالو ابھی تو بادشاہی کا دور ہے لال لال لال لال وہ زمانہ بہت عجیب تھا اور یہاں بھی یہ مدرسہ جس وقت لنگر نہیں تھا یہ مدرسہ کامل پور کی چند مسجدوں پہ چلتا تھا شیخ خان کی مسجد امام ہم کی مسجد چند مسجد جہاں پہ بیس تیس تیس تیس چالیس چالیس سال اب یہ لوگ جی دیتے تھے باقی مسائل میں ایک سال یاد ہوتا ہے ہم زیادہ نہیں رکھ سکتے تو خیر بات تو تم بادشاہ بن گئے ہو نا